الحمد للہ الحمد للہ وغفاء وسلم بسم اللہ حدیث نمبر ایک سو ننانوے ون نائنٹی نائن, نائن منتشد بقوم قومن فہمن عبداللہ بن اللہ تعالیٰ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتشبہ بن فہ و منحم تشبہ یا تشبہ مشابہت اختیار کرنا کسی کے ساتھ تو من منتشبہ بقوم جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی فہو امن تو وہ انہی میں سے ہوگا کیا مطلب حدیث کا کسی نے بھی کسی قوم کے ساتھ مشابت کی اچھائی میں برائی میں حال میں احوال میں لباس میں شکل و صورت میں غرض جس بھی حیثیت سے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگر صلاحہ عطقیہ کے ساتھ مشابعت ہے لباس میں شکل و شباہت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے لیکن اگر کسی کی مشابت اللہ نہ کرے کفار کے ساتھ ہے یہود و حدود کے ساتھ ہے تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ خطرہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں انہی کے ساتھ اس کا حشر نہ کر دیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر باطنی طور پر تو ضرور کہ وہ اللہ پر ایمان لے اور باقیہ تمام کے تمام غرکان اسلام کو بجا لانے والا ہو لیکن ظاہری صورت میں بھی اختیار کرے اسلامی شاعر کو اور اسلام اور اہل اسلام کو اور اسلاف کی زندگی کو دیکھ کر ان کے مطابق چلے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات اور شریعت کے احکامات جو لازم اور ضروری ہیں اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں لباس وغیرہ میں جو خالص تن جس میں رسول اللہ صلاحت اللہ کو اس طرح کی حدیث نہیں ہے تو اس میں پھر صلاحہ اور عطفیہ کے لباس وغیرہ کو ان کا طرز عمل کو دیکھا جائے اللہ تبارک و میں خیر فرمائیں گے لہٰذا کسی کا اس طرح کا لباس اختیار کرنا جو صلاحات کی یا کا نہ ہو اس طرح کی شکل و شباط اختیار کرنا اس رن داڑی کا شیر کروانا کسی طریقے سے انگریزی بال رکھنا کہ بعض سر کے بعض حصے کے بالوں کو کم کاٹنا اور باد کو زیادہ کاٹنا اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں ہیں اگر وہ صلاحت وہ غیر کے ساتھ کی ہے تو پھر تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہی ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر محاذ ایک رسمی طور پر اگر کسی نے کیا ہے تو یہ بھی برائی سے خالی نہیں ہے دونوں باتوں کو سمجھئے گا کہ ایک ہے خالصتاً کوئی مشابہت کی ہی نیت کرتا ہے اور اسی کام سے ہی وہ کرتا ہے کہ غیر یعنی یہود و حلود کفار ایسا کرتے ہیں وہ داڑھی شیف کرتے ہیں میں اس لیے داڑھی شیف کر رہا ہوں وہ پینٹ پہنتے ہیں اور ٹائی لگاتے ہیں تو اس لیے میں لگا رہا ہوں وہ بالوں کو ایسا کاٹتے ہیں میں اس لیے اس لیے کٹوا رہا ہوں تو اس کے نجائج حرام ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مہاج علاقائی طور پر یہ لوگوں کے حوالے سے جو ایک طریقہ کار جو یہ چل رہا ہے اس میں یعنی اب وہ مشاہدت باقی نہیں رہی تو اگرچہ چیز تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ آئینی طور پر حقیقی طور پر ان کے ساتھ مشابہت ہو کر حرام اور ناجائز ہوگا لیکن پھر بھی کراہت سے بالکل خالی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا برحال اس سے اشتراک کرنا چاہیے صلاحات کو لباس کو اختیار کرنا چاہیے یہ دونوں جو شریعت کے حکام میں سے نہیں ہے رہ جائے گی بات داڑی شیف کے حوالے سے تو وہ کیا ہے ناجائز ہے صورت میں اور رکھنا لازم ہے ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے باقی گناہ اپنی جگہ گناہوں کا گناہ ہے جب انسان گناہ کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے بات ختم لیکن داڑھی شیب کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہے جس رنگ میں بھی ہے جس روپ میں بھی ہے وہ پھر بھی گناہ گار ہے حتیٰ کہ اگر غلاف کعبہ پکڑ کر کھڑا ہے تو غالباً اب اس میں اور اللہ کی رحمت کے لیے کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ ٹوٹ کرنا برس برس رہی ہو تو غلاف کعبہ اگر پکڑ کر کھڑا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے تب بھی وہ گناہ گار ہے تو اس لیے اس سے اجتناب ہونا چاہیے اور اپنے تعلق والوں کو اور جس حد تک پیار و محبت ساتھ بتانا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اچھی بات ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرض منتشب جس نے کسی بھی قوم کے ساتھ مشابت اختیار کی وہ انہیں میں سوگا جو صلاح اطفیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ان کا لباس اختیار کرے گا ان کی بات کو سنے گا ان کی باتوں پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل اور اس کا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اہل ایمان کی محبت نصیب فرمائیں ترکیب دیکھ لیجئے من تشبہ قومن فضام من شردیا تشبہ فیل ضمیر اس میں فعل باجار قومن مجرور چار مجرور مل کر مطالعہ ہوئے فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فا ہوا من فا ہوا ضمیر مبتدا منہم ظرف مستقر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ حدیث نمبر, حدیث نمبر دو سو ٹو ہنڈریڈ من غشنا فلیس مننا حضرت ابو حیر رضی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا الگ الگ اس کو پڑھنا چاہیے یعنی مجھول نہیں پڑھنا چاہیے من غشنا من غشنا, غشنا غشا الگ ہے نازمیر الگ ہے من غشنا فلیس مننا غشا غشا یغشو اس کا معنی ہے باب نصر اینصر اسے خیانت کرنا دھوکہ دینا کسی کو تو جس نے دھوکہ دیا نہ ہمیں جس نے خیانت کی نہ ہمارے ساتھ فلحی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جس نے خیانت کی ہمارے ساتھ یا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا فلحی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب مومن میں سے نہیں ہے تو کمال ایمان کی نفی ہے تو کامل مومن نہیں ہے ورنہ یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا بہرحال اچھا عمر نہیں ہے تو دھوکا دینا اسی طریقے سے خیانت کرنا کسی بھی حوالے سے ہو خیانت کی ہے کسی کی امانت میں یا کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے اس سے مکر گیا ہے یا غرض یہ ایک وسیع باب ہے خیاانت کا بھی اور اسی طریقے سے دھوکے کا بھی جس جس صورت میں بھی ہو اس کو اگر دھوکا کہا جائے گا تو وہ دھوکا ہی ہوگا اور اسی طریقے سے اگر خیالت ہے تو وہ خیانت کہلائے گی اور وہ شخص اس حدیث کا انستا کہلائے گا منشانہ فلحی جس نے ہمیں دھوکہ دیا جس نے ہمارے ساتھ خیانت کی فلحی سمنا پسو ہم میں سے نہیں ہے من شرطیا غشہ اس میں اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر فاجا لئی سمنا ناقص ضمیر اس میں اس کا اسم منا ضرف مستقر خبر لئی اپنے اسم اسلام اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ خبریہ شرطیہ حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس شخص نے حج کا ارادہ کیا تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے چاہیے کہ وہ کیا کرے جلدی کرے اب حج یا تو فرض ہوگا یا نفل ہوگا اگر اس پر فرض ہے تو اور اگر نفل ہے تو بھی اس میں یہ ہے کہ جلدی کرے اس لیے کہ یہ حج ایک جیسی عبادت ہے کہ اس سال میں ایک بار ہوتا ہے وہ بھی مخصوص ایام میں بقیہ عبادات کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہے وہ کر لے گا نہیں اس کے لیے ایام مخصوص ہیں اور اس کے لیے سال میں چند ہی دن مخصوص ہیں تو اس لیے اگر کسی نے ارادہ کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں جلدی کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہ موقع ضائع ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جب عبادت اس پر اگر فرض ہے تو اب کی بار اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اب سال کے بعد دوبارہ اس کو موقع ملے گا پر زندگی کا نہ معلوم کہ زندگی کب ختم ہو جائے اور اس کے ذمے میں کیا ہو جائے حضرے جائے اگر فرض کی صورت میں ہو تو اس لیے چاہیے کہ جو جس نے بھی اگر ادا کیا ہو وہ سچائی کو اس میں جلدی کرے مطلب یہ ہے کہ اپنے اعظم کو پایا تک تک پہنچائے من اراد الحج فل جس شخص نے حج کا ارادہ کیا فل پس چاہیے کہ وہ جلدی کرے من شرطیا اراد الحجول فعل اور جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر شرط فل فا جزایہ لامحمل فیل ضمیر فعال اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا شرطیا خبری خبریہ ہے ٹھیک ہے جی یہ حضرت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معنی آتے ہیں اس کے تعزیت کرنے کے اور اسی طریقے سے تسلی دینے کے تعزیت بھی یہی ہوتی ہے گویا کہ انسان دوسرے کو جا کر تسلی ہی دیتا ہے کسی کے یہاں اگر فوت کی وغیرہ ہو جائے تو و عزی باب تفریح سے مانا تسلی دینا کسی کو یا تعزیت کرنا شکلا شکلا کہتے ہیں گم شدہ بچے کی ماں کو جس عورت کا بچہ گم گو ہو گیا ہو اس کو کہتے ہیں شکلا صفت ہے خوشی یا گردن خوشی کسا یکسو مانا پہنانا تو خوشی یا پھیلے مشغول ہے ماضی مشغول پہنایا جائے گا اس کو پہنائی جائے گی اس کو برد اد کہتے ہیں چادر کو ریشمی چادر کہہ دیں یا آ, کسی بھی قسم اس کی کوئی صفات نہیں ہے. برد ایک مطلقاً چادر وہ کہتے ہیں پھر جنت, جنت جنت میں تو جب جنت کی چادر ہوگی تو اس کی جو شان ہی اپنی ہوگی کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کسی کے دل سے یہ خیال بھی گزرا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکلا جس نے تسلی دی گم شدہ بچے کی ماں کو خوشی یا بردن فل جنت پہنائی جائے گی اس کو جنت میں چادر خوشی بردن پہنائی جائے گی چادر فل جنت جنت میں تو جس نے تسلی دی گم شدہ عورت گم شدہ بچے کی ماں کو تو کیا مت اللہ تبارک و بتالا اس کو جنت میں کیا کریں گے چادر پہنائیں گے یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کو تسلی دینا دو معنی ہیں یہاں پر چونکہ تعزیت کرنا دونوں شرکیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ماں کا اگر بچہ فوت ہو گیا تو اس کے ہاں جا کر تعزیت کرنا یہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ انسان اگر کسی کو جا کر اس کی تعزیت کر دیتا ہے اس کو تسلی دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک اللہ تبارک و تعالی اس کے غم کو ہلکا فرما دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو دوسری وہ عورت کے جس کا بچہ گرو ہو گیا ہو یہ مرنے والے سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اگر کسی کی اولاد مر جاتی ہے کسی کے اگر کوئی عزیز بھر جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جا کر جب دفن کرتا ہے تو قابل اطمینان ہوتا ہے یہ کسی حد تک اس انسان کو تسلی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے کہ जाकर آنکھوں کے سامنے جا کر دفن हो لیکن جس کا بچہ غائب ہو جائے جس کا کوئی عزیز غائب ہو جائے وہ انسان نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے اس ہر پل ہر لمحہ اس کو اس کا دکھ اور غم لگا رہتا ہے کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا کہاں ہوگا بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا ننگا ہوگا کس حال میں ہوگا تو اس لیے وہ زیادہ دکھ کا باعث ہے جو مرنے والا مر گیا وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے جا کر اس کو دفن کر دیا اس میں ٹھیک ہے دکھ اپنی جگہ لیکن اس قدر دکھ نہیں ہوتا جس قدر گم ہونے والے کے لیے ہوتے اس لیے زیادہ مانا سکلہ کا یہی ہے کہ گم شدہ بچے کی ماں کو اگر تسلی دی تو یہ تسلی اس کے کی لیے کیا ہوگی ظاہر اس کو جا کر تسلی دینا کہ اس میں وہ زیادہ پریشان پھر ماں تو کیا ہے ماں ہے اگر اس کا بچہ گم ہو گیا بچہ کہا ہے منازع گم شدہ بچے کی, بچے کی ماں تو اس کو تسلی دینا پھر بچپن کی حالت میں بچہ گم ہو گیا وہ ظاہر سی بات ہے تو اس, وقت اس کو ہر چیز کی ضرورت, ہی ضرورت, ہی ضرورت تو اس لیے اس کو تسلی دینا یہ ایسا ہے اس کے متعلق مطلب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کریں گے جنت میں ایسی جنت میں چادر پہنائیں گے اللہ اکبر من شرطیا ازا فیل ضمیر فائل سکلا مفول بھی ہی فیل اپنے فعال مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خوشی فیل مجغول ضمیر نائب فعل بردن مفول بھی جال مجلو فی جان الجنت جان مجرول مل کر متعلق مجغول کے فیل اپنے نائب فعل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبرییں ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملے پھیلیا خبری شرطی ہے حدیث نمبر دو سو تین من صلی اللہ علیہ واحد صلی اللہ علیہ اشرح حضرت علیہ اللہ تعالیٰ علی مرتبہ صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بھیجیں گے دس مرتبہ بھیجتے ہیں دس مرتبہ جس نے مجھ پر درود پڑھا ایک مرتبہ اللہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں بھیجیں گے دس مرتبہ. آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہاں پر تو خدا نے تو اس کو تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں بیچتے ہیں درود کے کئی سارے فضائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ جو دروز شریف مجھ پر پڑھا جاتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے ایک مرتبہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے دروج پڑھا کر صاحبہ کہ یا رسول اللہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو مٹی بن جائیں گے تو ہم آپ سے ہم آپ سے کیسے ہم آپ پر کیسے درود پڑیں گے اور آپ کو کیسے پہنچایا بھی جائے گا رسول راسل اللہ اللہ فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ ہر رما اور امبیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کی مٹی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہذا کوئی بھی شخص اگر مجھ پر درد پڑے گا تو میں اسے کیا کروں گا جو مجھ پر ابھی پڑے گا زندگی میں میں اسے خود سنتا ہوں کہ میری خبر کے پاس آ کر پڑے گا تو میں سے خود سنوں گا اور اگر کہیں سے پڑھا جائے گا تو مجھے وہ پہنچایا جائے گا اور میں اس کو سنتا ہوں اور پھر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود پڑھنا چاہیے انسان کو الب اس میں یہ ہے کہ بعض رات نے جو یہ کہا ہے کہ درود پڑھنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور دیگر کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ کیا جائے تو ایک مرتبہ کم از کم واجب ہوگا باقی یہ پھر ضروری نہیں ہوگا لیکن چاہیے کہ انسان کو جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے یا پڑھے تو اس کے ساتھ آپ علیہ السلام پر کیا کرے دروج بیچے اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جبریل امین نے ایک موقع پر تشریف لائے آپ السلام امبر کو تشریف لے جا رہے تھے پوچھا کہ نے چند ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہاں پر درود نہ بھیجے اور بھی یہ اندازہ لگا لیجیے کہ جبریل امین کی بدوار ہے ظاہر و اللہ تبارک کی طرف سے ہی ہے اور آمین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال سے آپ کچھ پیچھے نہیں بچتا تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے دل الشریف کا بالخصوص جو لوگ لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جب کبھی بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو اس کے ساتھ پورا جرود لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لکھنے میں صرف سواد لکھ دیا جاتا ہے تو یہ کوتاہی ہے اسی طریقے سے صحابہ رام کا نام ہے تو پوری اللہ تعالیٰ لکھا جائے تو یہ آپ علیہ صحت السلام کا جب کبھی تذکرہ آئے تو صرف سواد لکھنا مناسب نہیں ہے بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے کوئی ہلاک نہیں ہونے والا کوئی قیامت نہیں برپا ہونے والی اگر ضرور شریف پورا لکھ لیا جائے گا تو لیکن اگر پھر بھی کوئی اگر کسی سے کوتا ہوتی ہے یا کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں پر کوئی بہت ضروری باتیں چل رہی ہوتی ہیں اب اگر اس کو لکھنے میں دقت ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے پھر کم از کم آپ اردلاۃ اسلام کا جب نام لکھ رہا ہے تو اگر پورا درود آگے نہیں لکھ رہا تو زبان سے پورا ضرور پڑے ساتھ میں تو یہ تمام کی ضرورت ہے اس کی اللہ تبارک و تعلیم ہم سب کو تفیق دیں پھر یہ کہ درود صلی اللہ کا لفظ ہے درود اس کی نسبت جب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے صلی وسلی اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی اور اگر صلی اللہ صلی تو آپ کی یعنی صلاح درود کی جب نسبت ہوتی ہے صلاحت کی فرشتوں کی طرف اس سے مراد دعا اور استغفار ہوتی ہے اور جب بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد درود و سلام ہوتا ہے تو جب اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ انََ اللہ مل ایک عَلَيّ وَسَلِّمُ <تسلیمًا> سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و طالب بھی رحمت بھیجتے ہیں رشتے بھی دعا کرتے ہیں تو آپ بھی کیا کروسلام بھیجو اس و حرطن صلی اللہ علیہ یہاں پر دیکھیں صلی اللہ تو صلی کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس سے کیا مطلب دیکھیں ہم اس کا ترجمہ رحمت کیا کر رہے ہیں یہیں پر بات کو سمجھیں من صلی اللہ علیہ واحدتاً جس نے مجھ پر ضرور بھیجا یا پڑھا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ تبارک وطلعہ اس پر دس رحمتیں بھیجیں گے من شخصیہ یا اللہ فیل سمیر فائل علیہ علاجہ یا زمیر مجرور جان مجرور مل کر متعلق ہوئے فیل کے واحدتاً مفہول بھی فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر شرک صلی اللہ علیہ عشر صلی اللہ فعل علیہ علیہ علاجہ روزمیر مجرور جار مجلور مل کر متعلق ہوئے فعل کے عشران مفعول بھی فعل اپنے فعل متعلق و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطی حدیث نمبر دو سو چار من قتل معاہدن لم یرح رائحة الجنہ حضرت عبدالم صلی مطلب جس شخص نے کسی اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر دیا ہو یعنی وہ جنگ پر آمادہ نہ ہو حربی کافر نہ ہو اس کا ترجمہ ذبی سے کر دیا جاتا ہے ذمے وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو کافر ہوں لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ٹیکس دے کر مسلمانوں کی حمایت میں رہ رہے ہیں تو وہ لوگ ذمہ کہلاتے ہیں ان کو ماہد بھی کہتے ہیں غرض ذمہ ہو یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی بھی دوسرے ملک کا باشندہ جب کسی ملک میں عہد کر کے چلا جاتا ہے تو گویا وہ اس اسلامی حکومت کے ذمے ہوتا ہے اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی کرنا کیونکہ وہ ایک واہد بن کر آیا ہے اور وہ پہلے واحد لے چکا ہے کہ اب اس کا ذمہ اس کی جان مال کا تحفظ اب مسلمانوں کے ذمہ ہے حاکم کے ذمہ ہے اب اگر کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا تو عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یا راہ راہ قتل جنہ راہ یا راہ ہو منع راحت حاصل کرنا راہ یاری سے ہوتا ہے لیکن تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جنت کی بو بھی بالکل محسوس نہیں کرے گا جس نے معاہد کو قتل کیا اس لیے کہ ایس شخص نے مسلمانوں پر اس نے گویا کہ مسلمانوں کی حکومت پر اس نے ایک دھبا لگایا ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے اس لیے کہ اسلامی حکومت معاہدہ کر چکی تھی کہ ہم آپ کے جان اور مال کا تحفظ کریں گے اب اگر کسی شخص نے اس کو قتل کیا ہے تو یہ مجرم ہے لہٰذا یہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا من قتل معاہدن جس شخص نے قتل کیا معاہدن معاہدہ کرنے والے کو یا آپ اس قطر جمعہ ضمنی سے کر سکتے ہیں جس نے قتل کیا زمین کو لم یا راہ الجنہ جنہ جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کرے گا یرح راہ الجنہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا من شرطیہ قتل فیل ضمیر فائل معاہدہ مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بی سے مل کر جملہ فیل خبریہ خبری ہو کر شرط لم یا لم لمجا یرح یا فیل زمین فائل رائحتا مضاف الجنت مضاف له مضاف مضاف ملکر مل مطلق فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے ملکر کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء شرط و جزاء مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ چلیے یہاں تک کافی ہے آخر دعوانا ان